الرحمن اللہ محمد ولحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام سامعین السلام کرتے ہیں ہمارے سلسلہ کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر 451 سو 93 پبلک ترانوے ہے نائنٹی تھری شروع سے ابھی تک کے درست تعداد اور جو اوراد فتحیہ کا درس نمبر ترانوے ہے اور اس میں اوراد حدیہ میں ہم لوگ شہ اول ملک الجبار میں جو ہے لا اللہ نمبر تیس میں لا اللہ حبی حو اس سے مقدس دعا کے بارے میں دو درس والوں کے خدمے میں پہنچا چکا ہوں آج تیسرا درس اور اسے دعا کی توضیع میں آخری درس ہے تو اس میں کل کی درخت نے آپ لوگوں کو بتایا تھا طائب جو ہے اس میں فائل توبہ کرنے والے کے معنی بھی ہے بندے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں طائب توبہ قبول کرنے والا اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے ہاں جی اور اس طرح تواب بھی یہ لفظ بھی جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ اور بندے دونوں پر بولا جاتا ہے کہ بندے جو ہے کہ صورت میں ہو تو تواب اس کے معنی کثرت سے توبہ کرنے والا یہ مراد ہوتے ہیں اور وہ شاید جو یک بات ہے دیگر گناہ چھوٹتے چھوٹے چھوٹے بالکل گناہوں سے ہاں جی گناہوں کو ترق کر دے مکمل طور پر اور جب تواف کا لفظ اللہ تعالیٰ کی صفت ہو تو اس کے معنی ہیں معنی ہوں گے وہ ذات جو کثرت سے بار بار بندوں کی توفہ قبول فرماتی ہے ایک دفعہ نہیں بار بار کثرت سے بندوں کی توفہ قبول فرماتی ہے اللہ نے خود فرمایا انََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ وا رحیم بے شک وہی ذات ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے تو اسی طرح جو ہے آج کے یہاں تک تو کل کی درخت نے آپ لوگوں کو بتایا تھا تو اسی مطلب کو آگے بڑھاتے ہوئے رایت کرم و منطبہ و مل فن طلّہ مطابع ہاں یہ جو ہے یہ جو سورہ فرقان عدم کا تر کے معنی یہ ہیں کہ گناہ ترق کر کے عمل صالح کا نام ہی مکمل توبہ ہے اس عازی ہونا دن ہے امن طاوہ جو سا توبہ کرے وہ عمل صالح اور گناہ تو ترق کر کے نیک عمل انجام دے دے تو فن و یتو مطالعہ تو بے شک یہ بندہ اللہ کی طرف سچی توبہ کرتا ہے سچی رجوع کرتا ہے یہ مکمل توبہ ہے تو یہ جو ہم نے توبہ تائب اتو توب، ان کے جو مختلف معنی لکھا ہیں یہ کتاب مفردات راحب میں مادہ توپ تہ وا ابا میں لکھا دی. مزید جو ہے القاموس و جدید نامی کتاب میں تون کے مانا تابا یتو توبتاً و مطاباً معنی نادم ہونا پشمان ہونا یہ معنی لکھا سر تاب ان معاشن یعنی گناہ سے باز آنا یہ مان تاب معاشن تاب ان عامل تو جیسے عمل توبہ کرنا یعنی اس عمل کو اس غلط عمل کو چھوڑ دینا باز آنا بندے غلط کام کے آنا بندہ شراب پیتے رہتے ہیں تو اس کو شراب نوشی کو چھوڑ دینا یہ توبہ ان عمل کے معنی میں چھوڑنا بعض یعنی کسی گناہ کا عادت ہو چکا اس کو چھوڑنا اس سے باز آنا یہ معنی تا تو ان کا جو ہے القاموشن جدید میں دیکھا ہے جی تو اب ہماری دعا کے اندر حبیب التوابین توابین ہے ہاں جی تو ہاں توابین کا معنی کیا ہو تواین جو طواب کا جمع مذکر سالم ہے اس کا جو ہے حالت میں ہے اس لیے جو ہے یا کے ساتھ آیا ہے اصل توابون ہے ہاں جو توابون ہے پھر اس کو توابین بھی پڑ جاتے ہیں توابون ہاتھ رفیع میں واو کے ساتھ نظبی جریم یاغ کے ساتھ اس کا معنی کیا ہے کثرت سے اور بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والا کیونکہ اللہ حبیب التوابین ہے نا اللہ وہ جو ہے اللہ دوش رکھتا ہے اللہ محبت کرتا ہے اللہ چاہتا ہے کن کو ان لوگوں کو جو کثرت سے توبہ کرتا ہے بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کثرت سے اور بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والا توبہ کرنے والا یعنی اگر ایک بندہ ہے جس میں بہت سے خرابیاں ہیں مثلا مثلا نماز نہیں پڑتا روزہ نہیں رکھتا جوت بولتا ہے حرام کھاتا ہے وغیرہ تو یہ بندہ ایک ایک گناہ سے توبہ کرتا جاتا ہے اور ایک ایک جو ہے اور ایک وقت خود کو ایسا ہے خود کو ہر قسم کے گناہوں سے نجات دلاتا ہے اور اللہ کا موتیوں ہو؟ ہم بندہ بن جاتا ہے تو یہ ہو گیا توابین ہے ہاں جی یہ شاخ میں شمار ہو جائے گا ہاں یہ بھی جو ہے ہو سکتا ہے بندہ ایک ہی وقت میں سارے گناہوں کو چھوڑ دے ہاں لیکن اس کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت ہے لیکن ایک ایک کر کے چھونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن یہ تھوڑا سا آسانی ہوگا بندے کے لیے کیونکہ ہمارے ساتھ شیطان ہے نفس ہے ہمارا ہے وہ ہمیں مشکلات میں ڈالتے ہیں سب کو ایک ساتھ چھونے کے لیے تو آپ اب آج میں دعا میں آگے لا الہ الا اللہ اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ اللہ حبیب التوابین توابین ہے تو حبیب و تواینتیاں ہیں یعنی طواین اس میں طوابین گناہوں سے بار بار اور کثرت سے توبہ کرتے رہنے والوں کو چاہنے والا اللہ حبیب کو معنی چاہنے والا تو کن کو چاہنے والا یعنی ان لوگوں کو چاہنے والا جو گناہوں سے بار بار اور کثرت سے توبہ کرتے رہنے والوں کو چاہنے والا یعنی ان پر اپنے انعام یعنی ان کو چاہنے کے کی مطلب کیا ہے صرف سوکھا چاہنا اللہ تعالیٰ کا. بلکہ ان پر اپنے انعام و فضل و کرم فرمانے والا اور ان کے نئے کاموں پر ثواب اور اجراطا کرنے والا اور توبہ کے ذریعے سے ان کے گناہوں کو بچنے والا یہ حبیب التوابین طوابل کے یہ تقادین بندے خطا کار ہیں توبہ کرتے ہیں تو اللہ اس کے گناہوں کو چونکہ اللہ اس کو چاہنے لگتے ہیں مطلب کیا کہ اللہ انعام کرتا ہے فضل و کرم فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو وشائیں اور اب اس کے بعد وہ جو بھی نئے کام کرتے ہیں اور پہلے جو نئے کام کے ان کو قبول فرماتا ہے اور اس پر ثواب اور عجیب بہترین ثواب اور عجیل, عجیل عطا فرماتا ہے تو یہ اللہ جو ہے حبیب التوابی نے کیوں کہ کی تو اس کے جامع ترجمہ جو ہے دعا کا یہ ہوگا کہ اللہ کے سوا اللہ اللہ طباب یعنی اللہ کے سوا کو کوئی معمول نہیں جو کثرت سے توہ کرنے والوں کو چاہتا ہے ہاں جی دوسرا ترجمہ اللہ کے سوا کوئی لائق عباد نہیں لائق عباد نہیں وہ بار بار کثرت سے توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے یعنی انہیں اپنے انعامات و فضل کرم سے نوازتا ہے یہ دونوں ترجمہ سے یہ دوسرا ترجمہ زیادہ واضح تر ہے ہاں دونوں ترجمہ بندی کی ہے یہ دوسرا ترجمہ کہ اللہ کے سوا کوئی لائن عبادت نہیں لا الہ الا اللہ حبیب و یعنی وہ بار بار کثرت سے توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے محبت فرماتا ہے مطلب کیا یعنی انہیں اپنی انعامات اور فضل کرم سے نوازتا رہتا ہے یہ اس کی حبیب و طوابین کی علامات اب اس کی توضیع یہ ہے کہ توجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سچی توبہ گزاروں سے محبت فرماتا ہے ہاں جی سچی توبہ گزاروں سے محبت فرماتا ہے اور انہیں چاہتا ہے یہ ایک حقیقت ہے اللہ پاک نے اپنی مقدس کلام میں اعلان فرمایا ان اللہ یحب التوابین و حب المۃ طاہرین سرح بغرائے نمبر دو جی بلا شبہ اللہ توبہ گزاروں سے محبت کرتا اللہ خود اعلان کریں بےآ شبہ کے شبہ کی بندے مومن کوئی گنجائش نہیں اللہ محبت فرماتے توبہ گزاروں سے توبہ گزاروں سے اللہ محبت کرتا ہے اور پاک صاحب رہنے والوں کو چاہتا ہے وہ المتطاہرین تو اس قرآن اعلان کے ہوتے ہوئے پھر ہمیں اس مقدس دعا کو کس حال میں پڑھنا چاہیے اور کس یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے ہاں اور اگر خود توبہ گزار نہ ہو تو اس آیت کریمہ اور اس دعا کو پڑھتے ہوئے اس کے اندر توبہ کرنے کا کتنا عزم و ارادہ ہونا چاہیے انصاف کے ساتھ جو ہے ہمیں اپنی ضمیر سے خوش ہے, ہے انصاف کے ساتھ جو ہے ہاں جی انصاف کے ساتھ جو ہے اپنی زمین سے پوچھیں اور اللہ کریم سے سچی تو باقی توحیق گڑگڑاتے ہوئے مانگیں ہاں جی ان اللّہ اور لا الہ اللہ حبیب طوابین اس دعا کو اور عشایت کو سامنے رکھیں فر اللہ فرمائے لگوں اللہ سے کوئی معبود نہیں ہوتا وہ گزاروں سے محبت کرتا ان باپ اللہ کا اپنے فضل و انعام ہے اور حضور اللہ نے عیت میں فرمایا اللہ جو ہے بے شک بلاش و اللہ توبہ گزاروں سے محبت کرتا ہے پاک ساڑھنے والوں سے محبت کرتا ہے تو جب یہ زیادہ کو ان دونوں کو ملائیں تو پھر ہمارے اندر توبہ کا کھلنے شوق پیدا ہونے چاہیے ہاں جی اگر توبہ گزار نہیں ہے تو اس میں ہم خود سوچیں ہاں جی وہ جو ہے چاہے انصاف کے ساتھ اپنے زمین سے پوچھیں اور اللہ کریم سے سچی توبہ کی توفیق گڑ ہوئے مانگیں تاکہ اللہ کریم جو ہے ہمیں سچی توبہ کی توحفی ادا کرے اور پھر ہماری توبہ قبول فرما کر ہمارے کردار و امار کے اصلاح کی ہمیں جو ہے توحفے ادا کریں اللہ تعالی اللہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں لیکن جو انسان اللہ تعالی کے درگاہ میں اس دروازے کو کھٹکھٹائیں خد گے تو اللہ ہمیں ان توفیقات سے نوازے گا کہ ان اللّہ ابابین طاف قرآن میں آپ نے پڑھ لیا ہاں جی اولا oh, حبیب و توابین دونوں جو ہے ہاں جی الٰی و نبوی بشارتیں یہ قرآن الہی اور یہ جو ہے دوسرے نبوی لا لہبیب توابین نبو آپ کے شامِ حال ہو جائیں ہاں یہ آپ حبیب توابین میں بھی ہو جائیں اور یہ ہیب توابین میں بھی ہو جائیں پیسہ کرامی ہاں جی اس دور میں کون ہے ہم اپنی گھربان جا کے دیکھیں جو دعویٰ کر سکیں کہ میں گناہوں سے پاک ہوں کون ہے کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکے میں ہر قوم کے گناہوں سے پاک ہوں اگر آپ آمدن حرام نہ کھائیں تو دوسرے آپ کو کھلا کے رکھ دیں گے جب پورا معاشرہ گناہوں سے آلودہ ہے تو آپ کیسے بچیں گے ہماری شوری و لاشوری میں انجام پانے والے گناہوں مثلا جوٹ غیبت تو بے حیائی کے امور وغیرہ تو ہے ہی گناہ ہاں یہ تو ہے ہی گناہ ہے اگر ہم انصاف سے اپنی سب سے زیادہ وکثرت سے ہاں جی انجام دینے والی نیکی یعنی نماز جو کہ آپ دن میں پانچ مرتبہ پڑھتے ہیں اس نماز کی حقیقت و روح پر ذرا نگاہ ڈالیں تو کیا ہم وہ نماز پڑھ رہا ہاں جی پڑھ رہے ہیں جو شان اللہ کے لائق ہو اول تو ہم اس کے ارکان واجبات تک کا خیال نہیں رکھتے اور مرغی پانی پینے کی طرح جلدی جلدی نماز بلدی جلدی پال لیتے ہیں پھر حضور قلب کو تو خدافِ جب کہ حضور قلب نماز کی روح ہے پیار نبی فرما لا صلاۃ اللہ بھی حضور القلب بھی قلب نماز جو ہے حضور قلب عل نماز کامل نماز نہیں ہے تو حضور قلب کے بعد نماز کامل ہی نہیں ہے جبکہ ہم جب نماز کی نیت جو کر لیتے ہیں دنیا کی باتیں ہمارے ذہن میں آتے ہیں ہر شخص ہاں جی ہر شخص جو ہے جس جس کام و شعبہ سے تعلق رہتے ہیں نا اسی سے متعلق باتیں ذہن میں آتے ہیں ہر شخص کے ہر شخص جو ہے جس کام و شعبہ سے تعلق رہتے ہیں اسی سے متعلق باتیں اس کے ذہن میں آتے ہیں بے اختیاری میں آ جاتے ہیں اور انہیں سوچوں میں غرق رہ کر سلام پھیر لیتے ہیں ہم نماز کو دیکھیں تو،, تو کیا ہماری یہ نماز ہی حقیقت میں شانِ الٰہی کی تو نہیں یہ خود ایک بہت بڑی گناہ ہے ہمیں تو سب سے زیادہ ایسی نما سے توبہ کرنے ہوں گے کہ ہم کتنی شانِ الٰہی میں غصہ ہی کرتے ہیں ہاں جی لہذا ہمیں چاہے کہ ہمیشہ کثرت سے توبہ کرتے رہیں تاکہ جو ہے اللہ کریم ہم پر رحم کریں اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں محروم نہ کریں آمین یا رب العالمین میر دعائے عظا نگر اللہ ہم سب کے ان دعاؤں کو پوری توجہ سے ان کے معنی معقوم کو سمجھ کر کرتے رہنے توفیع عطا فرمائیں اور ان دعاؤں کو صحیح سمجھ کر پوری خلوص سے دل سے پڑھنے کی اور ایک حقیقی عاشق اور خدا عاشق خدا کے حیثیت میں ان دعاؤں کو روز زبان رکھنے کے اللہ ہم سب کو تمام مومنین کو توفیع طرمائیں آمین یا رب العالمین